اچھا آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی تلاوت قرآن کے بعد ہمیں صدق اللہ العظیم کے بجائے اللہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے متعلق کیا ارشا یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے لیکن طریقہ یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ کہیں صدق اللہ العظیم ہماری عظمت والے رب نے جو کچھ فرمایا وہ سچا ہے اس لیے سارے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی ایک آدھ فرد اگر ایسا کر رہا اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے